کوئی چیم تو ہے نہیں جے جی حضرت جیڑی چیز سدے کول ہے میں ست خان پانچ پیاس روکی روٹی جا دِی جا گا جہری چیز جی ہو کی ضرورت غالما پلا جی چیز کی سنو ضرورت ہوا کا چوری کتنا رشوت نہ من کا نام کہ من کرنا یا کوئی من لائی تو کوئی اس واسطے میں گیا بابی نے مدرسہ سکول کھولیا میں ادو سوال کیا لکھا ہے بورڈ کی لکھا ہے میں کہ حضرت میں تو بندہ آن پارا میرے کو ایک راہ لکھا ہے اس کا مطلب کہ آپ پڑھو ٹھیک مطلب یہ جدو جن راہ اتریا ہے قرآن وہ سلے جی تعلیم ہے جہری رکھی ہے قرآن کی تعلیم کے علاوہ کوئی ہو نہیں کو تو دو تعلیم کی لکھی کی ایک را. تو می کے بڑا دکھا ہے کیوں میں اصل لوگ اس گل کے مسدار ہوئے آ فتو میرے ان کے بے و دل, دل, دل کتاب رکھو میرے کئی آیات نال ایمان لے دوسے کا انکار کر دو عجیب گل ہے من بے چل میں کہی یار دلے ایمان ہے اگر قرآن نال, سارے نال. میں سوال کردا کہ جی ایک راہ لکھا ہوا قرآن دی ایک آیات میں پڑھنا ہو دو لکھ دو کہ میں لکھو گارے ٹک فرما پرانی جہالت یعنی ابو جہل قانونی ایک پرانی جہالت قرآن نے بیان کی ہے تم ابو کو پرانی جہالت جہال یا چھڑ دے بے قرضی آ کے قرآن پرانی جہالت کی ابو جہل بھی برا رہ گیا ہے بے کار کر چل گیا کسی قرآن کا غور کی چلے اللہ فرماتا کا پرانی جہالت बेपर्द की पुरानी जाल की जहल कोब ना है आये? इस वास्तरे परदे पसंद रोज पर तू मैनू मे तो हो अजीब ग मैनू मे होवे बेपर अजीब हो गल है यार अल्लाह नबारा है सामू اصل تو ترقی سمجھتا غور है اس گل پہ ایک قرآن فرما ہے اور فصل گندم باجرا مکھی دالاں جو جنساں تھی جنو یہ تیے खेती, राेती क्योंकि बीच द जमीन जमीनी जमीन ही वो बिजली मन लाख फसल खास करते लमीन की रेत पाया لگ جی ممی اس کی تیاری کی سارے تھکا کے پورے کرتے ہے پودا کنسط دی اوسط وہ پانی خاص کپڑے موضوع سارا نظام جب د اوسط <سلام> وا کہ نہیں ہوں اسکل چاہتے بندہ کھیتی ہے اچھا کہ رب کی رب فرمایا میں تینو کہ ٹھیک ہے نا ہر شہر تیرے تین اچھا تھی کریں زمین کا بھی انتہائی خیال رکھیں بیج بھی انتہائی رکھیں تیاری بھی ہر طرح صحیح دو چیز نہ پاو ٹھیک ہے جیڑی رب کی کھیتی ہے انہوں نے جینے کی سی ہوتا کھیتی تیار بھی ہوا یا کرے پنا بہار جو ہن نہ لے جو لما ما یو مین پہ ہن محبوب انہ نظرا جو فرماؤ کے اپنی ماوا بہن مسلمانو کہ انہوں آخو پیر زمین دہستہ رکھن قرآن پیر زمین دہشتہ رکھن کہ مت انہیں سنگار جڑا کنچ کی منگ زیور آواز نہ پو کہ آواز پیر نہ سنو قونے قرآن میری عبادت میری گاہ ماں بہن اتنے نہ غیر نہ میری عبادت نہیں آگے نہ ویک میری دعوت نہیں ہوگی نہیں تیری ماں اذان نہ پڑے پڑتی ازان قانون قرآن فرماندہ کہ مسجد اس واسطے سوڈی سکھا نے مسئلہ لکھا ہے کہ دو قدم مسجد دور عورت نہ جا نماز پڑھنے عورت رب کے دارے چاہ بہن تی نہیں جا سکے خبر تو so, تعلیمی آفتا شہر والی جان سر تو نہیں سکتی یار دینا تو کس نے دینا تعلیم جی ہر تعلیم قرآن کی ہوگی تو خبر دے گیا قرآن تو خبریں تعلیم خبریں پیسہ پہنچے ہیں پیسہ جو سڈا لگتا پہ ماں بہن ن بازارا میں پیش ہوئے جیبو ہو میں دوش ہر جات ملاقات کرنے ماں بہن تیار کی نا جی مسجد نہیں جا کیوں؟ کہ رب دی سانا، دنیا کھیتی ہے دنیا کی ہے آخرت, آخرت واسطے ماں تیار ہو رہی ہے زمین تیار ہو رہی ہے وہ سات رضی اللہ تعالیٰ ان گرکے سی تکوا ویکو آیا خیال بھی چوک گئے ج دریا کاگتا پہ آہ اے جا ٹھیک ہے پہنچ گئے آخر حضرت میں صحت چکیا یہ لگتا ہے دریا جا رہا سی ہوں معاف کرونے آخیا معاف ہے फरमाओ जी माफ जो कराने फरमाओ जी मोहिम पाओ कहो उन्हें फरमाया मैं मेरी बेटी शादी करनी है कनू बहरी सुन अखनी वेखदी जबान तू गुंजी सुन दी जबान तू गुंजी बोल द مبارک نہیں معافی کرا ٹھیک ہے شادی ہو گئی آپ گئے اگے جائے تو معاملہ جی میں انہیں فرمایا وہ تو ن بھی دی بھی ہے دی بھی ہے سارا کچھ یار تو میں کسی ہوگا دے آ گیا وہ تو یہ نہیں کہ واپس پرچے ان لگے میں کیا ہے اکھاں امی میں توں آ کے کسے غیر مرد کو نہیں دیکھی سنو تک کہ نہ کسے غیر مرد کی آواز نہیں سنی दपहरी हो गई किसी नहीं बारह चुकी जमे हूं जमीन की तारीख इस्लाम के बच्चे एवं तीन जमते खालिद मन वली सुल्तान टीपू इना जो तु तारीफ कर ان باپ ویخ زمین خراب دے تو تم کم پہ اچھا بندہ ماما دے باپ دیکھ کہ اسلام واسطے وہ غازی تیار ہوئے ہاں؟ کہ دنیا کے سکا بند بندے انہیں کوئی مثال نہ ہو نہیں جو شروع تو بنیادی تیاری چنگ مضبوط ہوئی ہے. ماں بھی مضبوطہ مطلب بنا دمپنیا کمپنی نے ہار یا مورا الگ الگ ہے موہرا الگ موہرا اکوٹیلک ہو تو فرق yes. ہے موہرا قانون کی تعلیم تعلیم تعلیم ایمان بچہ فرق हम दसो कोई है गौस पाठ वर्गा, वर्गा बलम सारे पढ़ते मरादा भी मना पढ़ते ग्यारहवीं भी करते नहीं करते वजह की میرا پور سچ جار سنیا منسور حاج جن انا الحق میں خدا ان سولی جتنی گیا دریا یعنی میں فتوا کیا فتوا کی آخیا سی آن لک یہ من ہے میں خدا ٹھیک یعنی چار یار خدا ہوں دیکھو ہکری خدا اتنے آسو بعد جہاں نعرا نعرا نہیں چار یار کٹے جان ہو گیا انہوں جی کرنے جانا جان والے تو بلانا برندا باد باس میرے بھائی اگر سچے ایمان صحیح آ جا فرمان یا جنوبان کی کہہا میڈے کے قرآن پڑھ رہا کہ اللہ فرماندا جنوب ہدایت آند میں جنو جا ایمان لیا میں ہدایت دے سکتا ہوں دسو سی سکے یا خدا سکتا <مال> <مال> دا خدا فرمان جہاں لے آدہ ہدایت آئی گمراہی چنگ ہیں دسو اللہ علی منت نور منت ز نور اللہ مومن دا دا ظلم نئی نئی میں، میں اللہ کی ہے برہانا شان ہے وہ قرآن سلمان کا دے ظلم نور وال لے جانے یعنی فیس، فجور، گناہ ظلم کن لائے گے نور والے یعنی دے دے دے وال، اہی بددیے یا ہدایت چلے جاؤ پچھو دے چالی سال کس گھر گانا دے <متحدث> <ہار کارے. متحدث> تے تے تیوی تیوی سارا جاند شہور والے سارے بند بیٹھے <laughs> شہور تو سارے اسلام کا اسلام کا پتا نہیں یہ پتا ہے نا یار ترقی کا آیا یا شاید. شاید. اللہ فرمان ایمان لوگ میں گنا ہے معلوم ہوا کہ ایمان ہوتا ہے کوئی گل نہیں کرنی اصل تونی دنیا بنیاد مانتی ہے جو بھی مان آ جا رہے تو اس کی مثال میں ایک روحانی جسمانی بیماری جو ہے میں بیان کی تن. میں ہر چیز کا پہلو لے آؤں کہ مثال اللہ فرمائے سارا قرآن میں مثالیں دکھا مسالا نال گل جاؤں گی وہ ایک بندہ آنا ہے جبان تو تندہ ہے تو تہر ہے نہیں گا ٹھیک ہے चला दोन गुंडा ओन सोने चांदी वर्कल पेटो दुकान नोलना प्रे चीना अल्लाह फरमान है اقبال آخر ہے کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور دل کا نور, نور قوفا دکھنا ہو رہا دل کا دیکھنا ہو رہا ہے کہ آدھی نہیں ہوتی دل اور مل خو گی ہوا پھر سدور دل ایگ دس میری لا دے آخ سورج وے پہاڑ ویخ دیکھے گا بہرا سنے گا سپیکر چلا دے گا بولے گا ہوں یہ بہرا گونگا اینا جا رہا ہے اگ اگ کا ک بلا ڈری بولی سمجھے ڈگ جا سک تین معاملہ سمجھ سک یار جی او سنی ہو جائے کرتے فیصلہ اُن کہ آگے چلانگ مارتا ای مو اللہ فرمانتا روسان روڈ بیٹھے <تصفح> بڑی کمال ہے جنو نبی پاک سبحان اللہ، نام غم آپ آیا آپ کی شہادت کہ ہندا درچی پوکھ رہے سن بہادر مسلمان ہوگا پخرے سن کہ آپ کا کلیجہ کو ذکر ہر چیز دل مبارک کٹ کے انہیں ہار بنا کے گل چاہتا حضرت امیر امداد جدو ایمان آپ نہیں لائے سن ہو جہ نور آم شناس ادو واسطے ایک نور کر دو چلتا ہے ईमान दसो एक बैटरी दो एक तुसी से है नहीं सैल एल जला बैटरी करू ये ईमान की जान मैं सुटदा करमान ईमान किए रख नोशनी चाना हूं नूरी आवे फिर भी अन्ने वा चल अजीब नूर है मालूम वह मूल आया नहीं मुरता है आखिर मुरता है मुरदे नीन्हा फैलाओ फिर अगे बीमारी इस सफेद पहुंच जाती है कि डॉक्टर नक् कच्चा ला छ खुराक पहुंचा बच जाए बचे हद तक पहुंच जाना शीम रोस्ट कढ़ाई गोश्त हजारा चीजा गुजा तो असा तो खवाना है मरीज से एक चाहती तो रोस्ट कि وہ تو مرد این پہنچ گئی انتہا کہ منہ چکو روس پکائی اہنچ کہ اللہ کا ذکر دین، اسلام قرآن سب شاید سڈے دلا تو گھونٹ دیا مدر سا تیرا کہاں سے نکلے سدا اللہ پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد کا سنیائی کہاں سے نکل سکا لا گلا گھونٹ دیا گلا گھونچا تیرا ایمان تیرا دل مرتا ہو گیا خدا زندہ ہے زندو کا خدا ہے اگر زندہ ہم ہوتے تو زندوں کی بات سنتے ہمارا نبی زندہ ہے تو کافر سے جیتے جی بھی مرتا ہے مردوں کے پیچھے جانے والا وہ کہتا ہے میں مومن ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آتی اس دور کی اس مدلہ کی پیر کی مسلمان کی مسلم کی مجھے سمجھ نہیں آتی یار کیا بات ہے معاملہ سارا اٹھا ہے دعوے کچھ ہے معاملہ عمل کچھ ہے اور مومن جو ہے اس کا عمل تو دعوی زبان یہ کول سیل کا تضاد نہیں ہوتا مخالفت نہیں ہوتی ایک جو بولے گا وہی کرے گا یہ ہے مومن یہ ہے مومن اور جو ہے منافق حدیث پاک میں آتا ہے جو منافق ہے ان کی تین نشانیاں بولے گا جھوٹ مارے گا باتا کرے گا خلاف کرے گا امانت رکھو گے تو کیا کرے گا خیانت ایمان سے کہو یہ تین باتیں ہم میں آئیں کہ نہیں ہے مومن کیا مومن ہے قرآن فرماتا ہے مرتا ہے ہاں. مرتے کو کچھ نہیں جب آ... کوئی چیز مر جاتی ہے اس کو جتنی اضا دو وہ دلتا بھی کچھ ہوتا ہے تو چیز فریاد کرتا ہے مردہ جتنی ہم اس مردے کی طرح ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم خوش ہیں ہم خوش خوش ہے نا ترقی میں آئے نا یہ ترقی ہے کہ آپ کی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے کہتے ہیں ترقی ہے تو سوچ لو کہ ان دو کے اندر فرق جدا کر لو ملا کی گا اور مجاہد کیا گاہ اور ملا نے عمل پیش کیا میلاد کا اس کا میں تھوڑا سا تج میلاد کا ملا کہتا ہے میلاد میں بخشے جاؤ گے اس طرح کہتا ہے ملا نے کبھی کوئی شرائط بتائے ہیں ملا ملاد کے بتایا نبی کاب کی میلاد منانا خوشی منانا تعریف کرنا اس طرح نہ مال کی تمیز بتاتا ہے ملا نہ منانے والے شخصیت بندے کی تمیز بتاتا ہے ملا بتایا بطا، کبھی ایمان سے کہو بکری مری ہو موض بلہ میلاد کے لیے تقسیم کرو گے تو سود کا پیسہ بکری مریض سے زیادہ ہے یا کھوڑا ہے حرام کا پیسہ جتنی حرام استاد ذرائے ہیں ان کا پیسہ ماں بہن غیرت بیچ کر پیسہ لیا ملا نے کوئی تمیز کی ہے کہ وہ اس کی میلاد وہ پاک ہے اس کی ملاد پاک مال سے مناؤ کبھی ملا نے کہا ہے نے کہا تو مجھے بتاؤ اور وہ پاک منانے والے قریب فاچک فاجر راشی سود کھارے چوئے بھاگ ہے منا؟, منا رہا ہے ملاپ سب یعنی سب کے سب ملاپ ملاد سید کی تمام پاکوں سے سب سے زیادہ پاک ملاد اس کی آئے اس مولوی کو کھانا پکا کر اس میں مکھھی مار کر ڈال دو کھانا کھائے گا مولوی کبھی کہا میرے لیے جیسا کھانا لاؤ لاؤ کبھی کہا تو ملاد کبھی کہا ہے کہ ایسا آدمی نہیں منا سکتا ایسے مال سے ملاد نہیں منائی جاتی مولوی نے کہا اس لیے ملا کی آگاہ اور مجاہد کی رسول اللہ کی شان کو ولی جانتا ہے اس لیے ولی نے ملاد منائی حلال ریز سے اور ولیوں نے ملاد منائی آج کل نے, نے جائیوں نے نے حرام کھانے والوں نے سب نے ملاد منائی شامل ہو گئے یہ ملا کی میلاد ہے ملا کی ملاد, ہے. کی ملاد اور ہے ولیوں کی ملاد اور ہے اس میں بڑا فرق ہے ملا اور بلی میں بڑا فرق ہے اس لیے کسی نے شیر بنایا کہ ولی کی ملاد ہو رہا ہے ملا کی ملاد ہو رہی ملا تین کا چور ہے آکام ن پیتے ختم تاریخ سے شرا زور ہے ملا تین کا چور ملا جب چن ملاد مناؤ تو بخشے کے ہوئے میں بیٹھا ملاد منا کر میں ملاد بیٹھا میں بخشا گیا چپ میں رات آتے لگا چی میں ہو بخشا گیا مسور جنو رب بخشتا گل <سؤال> ماں تھی پھر بول کے بدلا لینا میں تو تیری ملا دیکھتا ہوں تیرے اس سے ڈالنا ہی پہ گیا تینو اچھا تو ہو پہلے مدرا کے لگ بولے جو بھی ملاٹ منائے پک جائے یعنی سال بھر جو کچھ کرے سال بھر ایک رات میرے ساتھ ہو جائے کون کی حصے لوٹے مال لوٹے سب کچھ کرے جو گناہ مرضی آئے کیا کرے ملاد منا لے اس کا مانا تو یہی بنتا ہے جب وہ شراد بیان کرتا پھر ندی کا ملاد دیکھو یوں منائی جاتی ہے جیسے کاتا نے منا کیوں اگر ملاد منانے والے صحیح ہیں تو ایمان سے کہو سارے ملاد مناتے ہیں ہم ہم نے کوئی ولی بنا نہیں نہیں بنا ولی کیسے بنتے ہیں اٹاپ سے سارا قرآن سی اللہ کی اصول کہہ رہا ہے اٹاج کرو رسول کی داتا نے اٹاج کی میرے علی شاہ نے اٹاج کی وہ ولی بن گئے وہ ملاد منا کر ولی بنے یا اٹاج کر کے بتاؤ اٹاد کری ہے یا ملاد بڑی ہے اٹاس چھوٹ گئی ملاد آ گئی کیوں ملاد مناتا ہے کہ اٹاس سے ملا دامن جائے نے ایسی ملاد دی آپ کو خوش کیا پیسہ دے برباد ہو گئی تین برباد ہو گیا تھے تین اب نعت اس نے نکالی تین کم چھوڑو دین کے سارے کم نات ملاد حسین کا غم یہ ملا دے تین ارکان تین ملا دے تین نات میں آپ پر سوال کرتا ہوں کہ نبی کا ص اللہ وسلم نے کیا فرمایا آل وارث وارس کلم یا وارس شروع کیا ہے اولما یا نا خانو اچھا یہ گل ہے وارس اولا ما ہے کسی اولما جہاز کی ٹکڑ نے بلایا मै फिर नाथ मनाने वालों मेरा सवाल है की कि किसी आलिम दिन को आपने जहाज की टिकट पर बुलाया है नहीं जवाब नसी में आया यार बोलो तो भाई नाथ खान को किसी आलिम को लाख रूपए दिया है नाथ खान को मेरा सवाल है आप पर नाथ سب سے بڑی ناد نبی باغ کی کیا چیز ہے بتاؤ ہوں نہیں قرآن زندہ سب سے بڑی ناد کیا ہے قرآن یہ کس کی کمی ہوئی ہے یہ کس نے بھیجی ہے ناد اللہ تعالیٰ نے وہ جیسا کوئی ہے اچھا اب قرآن पढ़ा جائے لاکھ روپے دیتے ہیں بڑی نعت جب پڑھتے तो تو ایک कोई کوئی نہیں دیتا اس میں نعت ہے درود پاس قرآن کے بعد پھر کیا ہے درود پاس ٹھیک ہے اب کوئی بندہ درود پڑے اس کو پیسے دیتے میں کرتا ہوں اللہ وحمد محمد و ان وقار وسلم کیسا آئے گا نعت خون پڑے تھے نعت کو دے رہے ہو یا نعت خون کو دے رہے ہو پھر یہ کئی مان کہتے ہیں بڑا ناپ خاں ہے میں نے سوال کیا ناط خون سے میں نے کہا یہ بڑا ناپ خاں یہ کیا نعت گڑیا یا تو ٹوکڑا ہے کہتا ہے بڑی ہے درود بڑا ہے کہ ناط بڑی ہے کہتا ہے درود بڑا ہے تو بہیمان سارے درود پڑتے ہم تو بڑے ناط خانی ہوا ہے تم کیوں گئے وہ سارے بتاؤ نا بڑا ہے یا ناد بڑی ہے درود بڑا ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں درود بڑا ہے یا بندے جو ناد بناتے ہیں یہ بڑی ہے درود تمہارا فیصلہ کس طرح تھا میں پہلے درود کبھی بنائی میں پہلے ناد کیوں بنائی وہاں پر پیسہ ملتا ہے اور ناد خان بڑا کیوں ہو گیا کہ وہ سر سے مجھے بتاؤ جو اللہ کی کلام اتری ہے اس کا نہ الفاظ ہے نہ آواز ہے تو قرآن ہے اس کی نہ آواز آئے نہ الفاظ ہے نفی پاک کے صدقے کے آواز بھی ملی الفاظ بھی ملے رب کی کلام بے مسلا اس کی نہ ہے تو آپ نے سر کیسے نکال تھی رب نے سریں لگائی بتاؤ لگائ سنے تو آپ کے ناچ خاں سریلے ہیں برے نات اس لیے ہیں کہ ٹی وی میں آتے ہیں ریڈیو میں آتے ہیں انگریزی آلات میں آتے ہیں ان کی سریں ہوتی ہیں آوازیں ہوتی ہیں وہ کیا بن گئے برے نات خان؟ اب جو بارش کے نتیجے سے کہہ رہا ہے کہ عالم جو ہے وہ ہر حال میں ناچ خان ہے نبی کی ہر صفت عالم کے پاس ہوتی ہے کا عمل عالم ہر وقت عالم کا عمل ہے جو وہ نبی کی ناس ہے تاریخ کیا ہے نبی پاک حسن فرماتے تھے نبی پاک روزہ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علّم اشتنجا فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے بیٹھتے تھے عالم کا عمل ہے تو وہ ہر وقت نہ ہے اس لیے فرمایا یہ میرے ہے نہیں فرمایا ناطخ میرے سبحان اللہ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ملک میں کو کتنی عزت ہے ملا کو ملا کہا جا رہا ہے عالم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے کسی ناچ خن کو کہا گیا ہے خدارا کرا سوچنے کی بات ہے ہم کہیں سے کہیں چلے گئے کسی نے ہمیں باتیب دین بتایا نہیں سکھایا نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے یہ ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد نبی رسول سل کر باد ملاباد تمام رسول نبی اللہ فرماتا براتا نہیں ان میں بھی ترجے ہیں <سلام> ان میں بھی تمام رسول نبی گئی ہمارے رسول جیسا کوئی ہے یہی برابر ان میں بھی درجے ہیں درجات ہیں وفا کا کل رزی ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہمارے ملک میں چل چکی ہے شخصیت پرستی سب سے بڑی لانت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے کافی نبی کا بیٹا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ولی کا بیٹا ہے یہ پیر کا بیٹا ہے یہ سید کا بیٹا ہے وہ بہ مانو یہ شخصیت پرستی ہے ہمارا دین دنیا توحید ہے حاجہ میرے شاہ فرماتے ہیں جس شان سے سب شان سب بنے نسبت اگر توحید سے ہے تو تمہاری شان ہے ورنہ تو بہمان ہے رامان سے نسبت کا پیل آدم السلام کا بیٹا ہے بہن سے شادی کرنا ہے جاتا ہے رہا نبی کا بیٹا تھا کہ نام السلام مولا یہ میرے ہال سے ہے کیا ہے تو نے فرمایا کہ میں تیرے آل کو بچاؤں گا یہ تو میرے آل سے ہے میرا بیٹا ہے تو قرآن نے فیصلہ کیا کیا ہے بتا کسی کو نہیں اس کا السلام یہ تیرا حال سے نہیں ہے انہیں ہوا مل گا سوال ہے اس کے عمل نہ لائق ہے بیٹا تیرا ہے عمل نہ لائق ہے یہ میرے خلاف ہے تو تیرا بیٹا بھی نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے نبی کا بیٹا بات سے ٹوٹ جائے ولی کا بیٹا کیسے ولی بڑا ہے نبی بڑا ہے تم لوگ جن تیرو کو چون چاٹ کر خدا سے بھی بڑا رہے ہو کیا نبی بڑا ہے یا پیر جو رب فرماتا ہے اس کے عمل نلائق ہے آج تیرا پیر رچ کتے لڑائے ٹی ویاں دیکھے تمام کفر جناب برئی ہر ہر چیز میں ملوث ہے تو کہتا میرا پیر ہے نبی پاک فرماتے ہیں پیر ظالم پیر نبی سے پوچھ پیر ہوتا کا ہونا ہے. نبی پاک اللہ لواق آپ نے فرمایا او کما کال برائے راست نبی پر بات نہ کرو کما کال ضرور کہو جیسے انہوں نے فرمایا اگر نہیں فرمایا تو پھر بچ جاؤ گے تو فرمایا ایک بندہ پانی پر مسلح ڈھاتا ہے نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے ہوا پر اٹھتا ہے دو بڑی کرامتے ہیں کرانتیں ایسے پر کوئی نہیں آج کل کوئی ولی مجھے دکھا دو جو پانی پر مسلح ڈھا کر نماز پڑھتا ہو جو ہوا پر اٹھتا ہو ہے تو تو حدیث میں یہ دو کرام سے جان کی گئی پھر فرمایا گیا کہ اگر اس نے میری سنت چھوڑی ہے تو اس کے منہ پر چھپے لگاؤ ہو ظالما اپنے ربی کو چھوڑ بیٹھے ہو پیر کا مطلب کیا ہے پیر کا مطلب ہے نبی تک پہنچانا نبی کا مطلب ہے خدا تک پہنچانا اللہ پیر کا مطلب یہ ہے انسان جب اپنے پیر شاید کامل کی بہیت ہوتا ہے تع ہوتا ہے جٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ فنافس شیخ ہو جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے فنافس شیخ اسے شیخ نظر آتا ہے اور کوئی شہ نظر نہیں آتی پھر آگے اس کا مقام وہ شیخ فنا کر کے پھر فنا سے رسول کر دیتا ہے کیا کرتا ہے رسول نظر آتا ہے اس کو کوئی نظر نہیں آتا پھر آگے چلا پھر رسول میں فنا فراہ کر دیا کیا کر دیا پنا فل پھر بکا پھر لا ایمان سے کہو میں ایک پیر گاڑی موچ بڑھائے بیٹھا تھا مرید سارے اس کو چون چاٹ رہے تھے میں نے کہا پی شاید آپ کے تو تیر ہیں ہاں جی میں کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے مریض آپ کی نا فرمانی کریں ان کی بیعت رہے گی پیسہ نہیں وہ اپنی بات کی میں نے پکڑا طریقے سے مریض بیٹھے تھے بے وقوف جاہل لوگ میں نے پکڑا میں نے کہا آپ کے مریض اگر آپ کی نافرمانی کریں تو کیا ان کی بیعت رہے گی پیسہ نہیں میں کہ پیر صاحب آپ کا کچھ پیر ہے یا آپ بے پیرے ہیں کہتا ہے میرے بھی پیر ہیں میں نے کہا یہ قانون مریضوں کے لیے ہے تو بھی کسی کا مریض ہے تیرے لیے بھی ہے کہ میں اگر تو اپنے پیر کے خلاف ہو جائے تیری بھیا تو تو غلیب بنا بیٹھا ہے تیری بھیات رہے گی بھی خاموش بولے کیسے میں نے تو کلیل سے پکڑا پھر میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ولایت ملتی ہے غوث پاک موہر بوہر لگاتے ہیں پھر گلی بنتا ہے رازی اللہ تعالیٰ علام تو جو پیر غوث پاک کے خلاف ہو جائے اس کو ولایات جاؤ وہ خلیفہ مریض وہ رہتا ہے پیسہ نہیں میں نے کہا ولایات آئی کہاں سے پیر کو قسم سے پتہ نہیں نا بنا تمہارا پیر رابر بنا بیٹھا ہے پیر کو اتنا پتہ نہیں ہے ولایات کہاں سے چلی خدا سے چلی اللہ تھوکا دی ہم محبوب تیرے ہاتھ پر جو بھائی اردا کا قرآن پاک جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ میری بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے اب بتاؤ میں نے کہا علی کا جو خلاف کرتا ہے وہ پیر بن سکتا ہے علی سے ولایت چلی ہے تو علی ولایت دیتے ہیں نبی کے نا فرمان کو خدا کے نہ فرمان کو علی ولایت دیتے ہیں خاموش مرید بھی خاموش پیر بھی خاموش میں نے کہا پیر صاحب بتاؤ پھر نبی کا نہ فرمان ہے کیا علی کو تو ولایت ملی نبی کی فرما برداری سے ملی یا نہ فرمانی سے ملی بتاؤ باپ جو تم کہتے ہو سہی آدھ باپ کو تو فرما برداری سے ملی تو بیٹا باپ سے پڑھ گیا نہ فرمان ہو کر پھر بھی بدلی میں نے کہا عجیب بات ہے نبی کا مخالف پھر خدا کا مخالف ہو پھر کیسا ہے نہیں میں نے پھر اس کی بہت خدمت کی پھر پیر بھی مریض بھی سارے مان گئے تمہاری باتیں صحیح ہے ہمارے پاس کوئی یار نہیں ہے کسی چیز کا دعوی کرتے ہیں تو اس بات کا میں آپ کو دلیل دوں کہ رب صحلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خالق و مالک و معبود ہوں میں رب ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں میری عبادت کی جائے میں خالق مالک ہوں اس کی سنت کیا ہے سب چیز کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا انسان اس کی دلیل ہے کیوں ہر بننے والی چیز بنانے والے کی دلیل ہوتی ہے یاد رکھیں جیسے ڈحریا نیچری کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کرنی ہے خدا نے نہیں بنائی یہ ڈحریا کا مذہب ہے نیچری کا یہی مذہب ہے کہ خدا نہیں ہے ہر چیز آپ بنی یہ مذہب ہے نیچری آجی میں آدمی تو میں نے کہا بھئی آ جاؤ میں نے کہا بھئی یہ ماچس ہے یہ میرے سامنے آپ بن گئی میرے سامنے آپ بن گئی سوری صاحب جھوٹ بولتے ہو ماچس کیسے آپ بن گئی بنانے والا ہے نہیں میں نے کہا بائیمان تیرا مذہب تو جھوٹا ہو گیا پھر ماچس جو ہے کائنات کل ہے تیرا گاوا ہے کل پہ بن گیا منکر جگ سے ہوا بیٹا کہ ماچس پہ نہیں بن سکتی تو پورا جہان آپ کس طرح اللہ بننا سنت خدا بنتی یہ ہے اس نے اپنی ذات کو منوایا دلیل دے کر دلیل کو دلیل بندا تو دلیل ہے اس کی پھر دلیل کو دلیلیں دے رہا ہے یہ ہے سنت تو خدا بندی ایک لاکھ سے بیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک سو چار کتاب بھیجی موجود کرماد دکھائے یہ سب ان کی دلیلیں ہیں ہیں کہ نہیں لا فرماتا ہے دیکھو کا پھر کہتے ہیں مردہ کیسے مری ہوئی زمین ہوتی ہے سوتی پھر بارش ہوتی ہے ہر وہ زندہ ہو جاتی ہے مری زمین ایسے مدعے جلاؤں گا دیکھو نا دلیل, دلیل بندے کو دلیل کو دلیل دے رہا ہے یہ سننا تو خدا بندیا ہے خدا سے بھی کرا ہے اپنے منانے کے لیے دعویٰ کیا تو دلیل کی اب ہم خدا کو مانتے ہیں جو بھی دعویٰ کرتا ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں دلیل نہیں مانتے اس طرح کے نہیں مانتے ہیں آپ دلیل نہیں مانگتے دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات چالیس سال کافرو میں رہے چالیس سال کافرو میں رہے چالیس سال کے بعد پوچھا بتاؤ کافروں مجھ میں کوئی کمی ناک صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں آپ سچے ہیں امین ہیں سادک ہیں جیانتدار ہیں ہر اچھی صفت آپ میں آئے دشمنوں نے سیرا تو کردار کا سکہ مانا تو پھر نبوت کا دعویٰ کیا پہلے اپنی پہچان کرائی کہ تو ہی تو اس کا دعویٰ تم مجھے تم پہچانتے بھی نہ ہو تو میرا دعویٰ کیسے کارگر ہوگا پہلے اپنی ذات کا تعارف کرایا چالن سید تو لمبیا چالیس سال تعارف کراتا ہے اپنی ذات کا اور تیرا بھی دو دن کے بعد دعویٰ مار دیتا میں بھلی ہوں کبھی سوچا تم نے دعویٰ کیا مان لیا مان کے ہم نہیں مانتے سارے تمام جھوٹے پیرے تیر ہو گئے کہ ہم آن سے تم دلیل نہیں مانتی دعویٰ کرتے میں ملی ہوں خدا دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں تو دلیل دیتا ہے قرآن دلیل ہے سبحان اللہ رسول دلیل ہے موزہ دلیل ہے تو پھر دلیلیں دے رہا ہے ظالم وہ اپنے آپ کو منائے دلیلیں دے تو بندا ہو کر مخلوق ہو کر خدا کو ماننے کی دعویٰ کرتا ہے دلیل نہ دیتا اور نلوتم سے مانگتے ہیں دلیل میں جو دعویٰ کروں دلیل مانگو یہاں ہاں جی ہمیشہ دلیل سے ثابت ہو دعویٰ جھوٹا بھی ہوتا ہے چچا بھی ہوتا ہے دعوے تو نہیں ہو سکتے ہیں دلیل کے بعد ثبوت سکوتا گباؤں کے بعد ڈگری ہوتا ہے جی یہ بندہ جھوٹا دعویٰ دوں اس پر جھوٹھی چلاؤ ہوتا ہے سیکنڈ کوئی مانگتے ہیں دلیل کوئی دلیل نہیں جو بھی دعویٰ کرے ہم مان لیتے اس نے کہا بھی ہم مان گئے میں نے کہا میں مسلمان ہوں تم مان گئے بھی کیسے مسلمان ہو پکاؤ مسلمانوں کی علامتیں پکائی نہیں ہے تو علامت انسان پہچانا جاتا ہے یار اب دیکھو جتنی قومیں ہیں دنیا میں ان کے مگر کی ایک پہچان ہے تمہارے ساتھ ہندو رہتے ہیں ان کی پہچان ہے وہ چوٹی رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں سکھوں کی پہچان ہے وہ اپنے وال نہیں اڑاتے وال یہ ان کی پہچان ہے اگر سکھ داری مڑا گے تو شکھ ان کو اپنے میں رہنے دیں گے سکھ مانیں گے ہم سکھوں سے بہتر ہیں داڑھی مڑا کر پھر کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم بھی مان لیتے ہیں ابھی یار صحیح ہے ایمان اگر سکھ داڑھی مڑا دے تو سکھ اپنی برادری سے نکال لیں گے نہیں سکھ مانیں گے تو ہم ہم تو داری موسفا ہمارے تو ولی اللہ ہمارے تو ولی اللہ کہیں کہ تاری موسو پیر کو پیر کا پتر پیر مانا سید کا پت مانا یہی گمراہ جی ہے اس بار سے نکل निकल اور یہ پیر मुल्ला نے پیش کیا ہے جس ملاد ناخ کو یہ ملا نے پیش کیا ایمان سے کہ کسی دلی نے جلوس نکالا ملاد کا میں ذمہ دار بیٹھا ہوں ملا ل ملاد کا جلوس نکالا अच्छा نے نکالا اچھا ملا کامل ہے یا کام کاملین لوگ کا ملا اچھا کامل اسے کہتے ہو یہ کام دین کا اچھا کام تھا تو کاملو نے نہیں کیا ناخصو میں کیا پھر تو کامل یہ ہوتا ہے دین کی تکمیل تو یہی بات نکل کے نہ نکل تو جو ملاوں نے کام کیا ہے بلیوں نے نہیں کیا ہمارا مغرب بلیحوں سے بنتا ہے یا بلاؤں سے بتاؤ سے گلیوں کے ماننے والے ہو تو بلیحوں نے یہ کام کیے میں ناک کرائی ملاق منائی ہمیں اجان کیا کیوں کرتے میں نے ایک شیعہ کو کہا بھائی تم نے ہمارے لوگوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے یہ بتاؤ جب شادی کرتے ہو ایک عورت تمہیں ملتی ہے تو تم کہتے ہو شادی ہے کیا کہتو؟ عورت ملتی ہے تو کیا کہتے اس عورت کو فتنا بھی کہا گیا ہے ای? زانیہ بھی کہا گیا ہے قرآن میں یہ عورت ملتی ہے تم کہتے میری شادی ہو گئی ٹھیک ہے حسین صاحب شہی جو شہید ہوئے ان کو خدا ملا ہے کہتا ہے ہاں مطلب ظالم کو اس کو خدا ملے تو غم منائے سم کو عورت ملے تو خوشی منائے مانگ سے تو یہ سچا مذہب پھر ہوگا تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ wow. تعالیٰ <الوز> ہمیں عمل والا مسلمان بنائے اور ایمان کی پہچان دے آنے دین کی سمنجا فرمائے اور جو بہمان فتنہ گر منافق بےمان لوگ ہیں ان سے خدا ہمیں بچائے تو آخر و روانہ الحمد اللہ پاکستان زندہ اللہ